الحمد لله رحبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ صدی آج کے درخت کا آغاز سور الما کی آیت نمبر چونسٹھ سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے وقال يَدُ اللہ مغل یہودی کہتے ہیں اللہ کے بندے ہوئے ہیں کہ یوں کہ لیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں معاذ اللہ اللہ نے بخل کرنا شروع کر دیا ہے بعض تفسیروں میں ہے کہ مدینہ کے یہودی ویسے تو بڑے مالدار تھے لیکن حق کی مخالفت کی وجہ سے ان پر رزت کی تنگی کر دی گئی تو انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا کہ غلط عیدی اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں دو معنی اس کے کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ یہ ان کے لیے بدعا ہے بخل کی بدعا یہ بخیل ہو جائیں ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے ایک معنی تو یہ اور دوسرا معنی یہ کہ یہ بدعا ہے کہ حقیقتا ان کے ہاتھ بند ہو جائیں غلت ان کی ہاتھ بند ہو جائے بلو عین بیما اور ان پر لانت پڑی اس بکواس کی وجہ سے جو یہ بکتے ہیں یہ لانت کے مستحق ہوئے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے اپنی اس قسم کی خرافات کی وجہ سے یا وا گوئیوں کی وجہ سے بکواس کی وجہ سے بلیہدا ہوں مبسوط بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں یون فیف شا وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اللہ غنی بھی ہے اور اللہ جباد بھی ہے دونوں سکتے ہیں اللہ کی ذات کے اندر وہ غنی بھی ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اس کے خزانے بے شمار اللہ خود فرماتے ہیں و ام ان شی ان اللہ ان دنا ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس روشنی کے خزانے اللہ کے پاس ہوا کے خزانے اللہ کے پاس رزق کے خزانے اللہ کے پاس پانی کے خزانے اللہ کے پاس گندم کے خزانے اللہ کے پاس کپاس کے خزانے اللہ کے پاس سونے چاندی کے خزانے اللہ کے پاس پٹرول کے خزانے معدنیات کے خزانے اللہ کے پاس تو اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور اللہ فرماتے بمانزل اللہ بقدر معلوم لیکن ہم اپنے خزانوں میں سے متعین اندازے کے مطابق اتارتے ہیں متعین اندازے کے مطابق ایسا نہیں ہم کرتے کہ پچاس سال کی ضروریات ایک ہی سال میں نازل کر دیں جس غلے کی ضرورت سو سال کے لیے ہے تو ایک ہی سال میں ہم پیدا کر دیں ایسا نہیں کرتے اگر ہم ایسا کریں تو انسان کے پاس ایسے خزان نہیں ہیں ایسے اسٹور نہیں ہیں کہ وہ سو سال کی ضروریات کو جمع کر سکے سو سال کے پانی کو انسان جمع کر سکے انسان کے پاس ایسا کوئی سٹور نہیں ہے اور ایسی ٹینکیاں اور ایسے ڈیم انسان بنا نہیں سکتا کہ پوری دنیا کی سو سال کی ضروریات کا پانی یہ اکٹھا کر لے ایسا کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے تو سو سال کے لیے یہ جمع نہیں کر سکتا تو سینکڑوں سال کی ضروریات بیک وقت کیسے جمع کر سکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ڈر ہے اس کے ختم ہو جانے کا کہ اگر ہم نے سب دے دیا تو ختم ہو جائے گا کل کیا کریں گے انسان تو جتنا بھی مالدار ہو جائے یہ ڈرتا رہتا ہے اگر تمہیں دے دیا تو میرا کیا بنے گا جتنا بھی مالدار ہو اور جتنا بڑا تاجر ہو جتنا بڑا سرمایہ دار ہو اس کو خوف لگا رہتے ہیں کل کیا بنے گا کل کیا بنے گا مستقبل میں کیا بنے گا اب آج کل حالات چونکہ بہت نازک جا رہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے ہم اقراری مجرم ہیں کہ اے اللہ یہ سب کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے تیری طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں تو حالات بہت نازک ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے مستقبل میں کیا ہوگا پتہ نہیں لوگ بہت ڈرا رہے ہیں سیاسی لیڈر بہت ڈرا رہے ہیں دانشور بہت ڈرا رہے ہیں اخباروں کے کالم نگار بہت ڈرا رہے ہیں میڈیا والے بہت ڈرا رہے ہیں کل کیا ہونے والا ہے معاذ اللہ یہ, یہ مملکت جس کی بنیادوں میں لاکھوں انسانوں کا انسانوں کا نہیں مسلمانوں کا خون ہے بیٹیوں کا خون ہے بہنوں کا خون ہے ماؤں کا خون ہے بچوں کا خون ہے بوڑھوں کا خون ہے جوانوں کا خون ہے اس مملکت کے بارے میں لوگ شکو کو شبہات پیدا کر رہے ہیں پتہ نہیں پاکستان باقی بھی رہے گا یا نہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں عجیب و غریب تو چونکہ حالات بڑے نازک ہیں تو ہر کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے کیا بنے گا تو جو بہت زیادہ پیسے والا ہے وہ اور زیادہ پریشان ہے جو دیہڑی دار ہے وہ اتنا پریشان نہیں اور جس نے سو سال کا سامان کیا ہوا ہے وہ زیادہ پریشان ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کلو ان تم تمل کو فرما دیجیے اگر تم زمین کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم بخل کرتے کیوں ختم ہو جانے کے ڈر سے تمہیں ڈر لگا رہتا کل کیا بنے گا ختم ہو جانے کا ڈر تو روشنی بھی پوری نہیں دیتے اب دیکھیں بجلی بجلی ہمارے اختیار میں ہے ہم پوری نہیں دیتے ارے کل کیا بنے گا کل کیا بنے گا انسان تو ڈرتا ہے تو اگر سورج کی روشنی بھی انسان کے قبضے میں ہوتی اور چاند ستاروں کی روشنی بھی انسان کے قبضے میں ہوتی تو اللہ کہتے ہیں کہ تم تو لوگوں کو اندھیرے میں مار دیتے کہ کل کیا بنے گا پانی بھی پورا نہ دیتے کل کیا بنے گا اور سانس کے لیے بھی کوئی پابندی لگا دے کہ بھئی دن اور رات میں لاکھوں سانسیں نہ لیا کرو ہزار سانس پر اتفاق کر لیا کرو سوچ سمجھ کر سانس لیا کرو اگر ہوا نہ رہی تو کیا بنے گا تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مالک ہوتے تو تم بخل کرتے عزل خشیت الفاق مکان السان و اور انسان ہے ہی بقیر ہر ایک کو بس رزق میسر آ جاتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے زمین میں سرکشی شروع کر دیتے بغاوت پر اتراتے فرعون کو اگر اتنی دولت نہ ملتی اور اقتدار نہ ملتا تو کبھی آنا ربکم کو کا دعویٰ نہ کرتا اور قارون کو اگر دولت نہ ملتی تو کبھی بھی ہے تو علیہ السلام اسلام کے مقابلے میں نہ آتا تو ممکن ہے کہ اللہ پاک نے ہم میں سے جس کو غریب رکھا ہے تو اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس رزق کی کشادگی آ گئی تو یہ اپنے آپ میں نہیں رہے گا پھر یہ نماز سے محروم ہو جائے گا پھر یہ میری بندگی سے محروم ہو جائے گا پھر اس کے ہاتھ کبھی میرے سامنے نہیں اٹھیں گے پھر اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے پھر یہ مجھے کبھی پکارے گا نہیں اور کتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں حاصل ہے فقیری تو ہے غریبی تو ہے لیکن اس کی بندگی کی سعادت حاصل ہے اس سے ہم مانتے ہیں اور اس کے سامنے روتے اور گڑ ہیں تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے ایک بزرگ فرماتے جب مجھ پر کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں مانگتا ہوں اتنا مانگتا ہوں کہ مانگنے کا مزہ آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے لیکن مانگنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی کچھ دن اور رہ جائے کہ جب تک یہ مصیبت نہیں تھی تو اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا مانگنے کا میری تو آنکھوں سے آنسو کبھی نکلے ہی نہیں تھے میں تو اتنا پتھر دل اتنا سخت مانگتا ہی نہیں تھا اب جو اللہ نے پکڑا تو اب رو رہا ہوں کہہ بھی رہا ہوں اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے ہے تو یہ نعمت لیکن میں اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا نرندر طاقت نہیں ہے تو مجھے اس سے نجات دے دے لیکن دل میں ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ دن یہ रह رہ جائے تاکہ مانگنے کی شہادت حاصل رہے مجھے تو ایک تو یہ حکمت ہے بھائی کہ وہ ہر کسی کو امیر نہیں بناتا اور دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ کچھ کو دیتا ہے اور کچھ کو نہیں دیتا اور جن کو دیتا ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ تم نے ان محروموں کا خیال رکھنا ہے وفی امبال حق الحروم فرمایا کہ جو مالدار ہیں ان کے مال کے اندر سوال کرنے کا بھی حق ہے اور جو سوال نہیں کرتا اس کا بھی حق ہے سوال کرنے والے کا بھی حق اور جو سوال نہیں کرتا سفید پوش ہے مگر ضرورت مند ہے فرمایا ان کا بھی حق ہے تو اللہ جو کچھ کو دیتے ہے اور کچھ کو نہیں دیتا تو تاکہ یہ ان پر خرچ کرے اور پھر اللہ ان کو عجر و سواب سے نواز دے اللہ اکبر فرمایا کہ بَلْ يَدَاهُمَ بُسُوطَتَان اس کے دونوں ہاتھ کو شادہ ہیں يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے بَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمَّا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا سبب بن گیا اللہ اکبر نزول قرآن سے ایمان والوں کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کافروں اور سرکشوں کی بغاوت اور نافرمانی میں اضافہ ہوتا ہے ون نزل القرآنی ما شفا ام و رحمت فرمایا کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے بلازیز اللہ خسارا لیکن ظالموں کو قرآن سے صرف خسارہ ہی ملتا ہے ضلالت ہی ملتی ہے ہدایت نہیں ملتی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی فرمایا کہ آسمان سے رحمت کی بارش برستی ہے کسی زمین میں گلو لالا پیدا ہوتا ہے اور کسی زمین میں جھاڑ جنکار پیدا ہوتا ہے یہ بارش کا قصور نہیں یہ زمین کا قصور ہے قرآن تو رحمت کی بارش ہے اور یہ برستی دلوں کی سرزمین پر جس کے دل کے اندر صلاحیت ہے وہاں پر ایمان اور تقویٰ کے پھول کھلتے ہیں اور جس کا دل بنجر ہے وہاں پر کانٹے اگتے ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں کی زمین کو زرخیز فرما دے و القینہ بینداطیاما اور اس جرم کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہاں بعض اوقات لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان یعنی کفار کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت ہے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ متحد ہیں اگر آپ ان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ان کے درمیان سخت عدابتیں رہیں اور سخت جنگیں ہوئی انگلستان اور فرانس کے درمیان ایک سو پندرہ سال جنگ رہی ہے پھر آپ جنگ عظیم کو دیکھیں جنگ عظیم اول کو دیکھیں جنگ عظیم دوم کو دیکھیں سب کافر ہی آپس میں لڑ رہے تھے جرمنی فرانس آسٹریلیا اور سویڈن ان کے درمیان تیس برس تک جنگیں رہی ہیں تو آپس میں ان کے دلوں میں بگز اور اداوت ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سارے کے سارے متحد ہیں کل ہر بھی اطف اللہ جب بھی یہ کوئی جنگ کی آگ بڑکاتے ہیں اللہ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں بارہا کفار نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے کی اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تدبیروں کی کوشش کی اور ان کے خاتمے کی کوشش کی لیکن اللہ پاک نے ان کی کوششوں کی آگ کو بجھا دیا میں سعود نفیل عربی فسادہ اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ولو ان اہل کتابی آمنو و تکو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوا اختیار کرتے نہ کفر نا انہم ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیتے بلا ادخل نا جنات نعیم اور ان کو نیم تو بھری جنتوں میں داخل کر دیتے بل ام اکام ابل انجیل اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے مما انب ہند اور ان کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئیں لو منفو کی ہند ممن تحتی ارجلی ہند تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور ان کے نیچے سے بھی زمین رزق کو اگلتی اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے رزق کی فراوانی ہو جاتی جیسے اللہ نے یہاں فرمایا اسی طریقے سے سورہ آراف میں بھی فرمایا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَ اگر یہ ملکوں والے یہ شہروں والے یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں اگر تو اور انجیل کے قائم کرنے سے آسمان و زمین کی برکتیں نازل ہو سکتی ہیں تو کیا قرآن کریم پر عمل کرنے سے اور اس کی ہدایات کو پوری زندگی میں قائم کرنے سے آسمان و زمین سے برکتیں نازل نہیں ہوں گی یقیناً نازل ہوں گی تورات اور انجیل قائم کرنے والے رزق کی فراوانی سے مستفید ہو سکتے تھے تو قرآن پر عمل کرنے والے بھی رزق کی فراوانی سے مستفید ہو سکتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے جہاں ایمان ہوگا اور جہاں تقوا ہوگا اور جہاں قرآن کریم کے سارے احکام کو زندہ کیا جائے گا وہاں ہر شخص رزق کے حلال کی کوشش کرے گا یہ بہت بخیل ہے وہ تو سخی داستہ ہے وہ جباد ہے پتہ نہیں کب سے اس کائنات کو اس نے پیدا کیا ابھی تک ظاہر ہے اس دنیا کی اس کائنات کی حتمی یقینی عمر طے نہیں کی جا سکے سائنسدان حتمی عمر اس کی طے نہیں کر سکے کب سے یہ کائنات بنی ہے اور کب سے وہ کھلا رہا ہے کب سے وہ پلا رہا ہے اور صرف انسانوں کو نہیں انسانوں سے کہیں زیادہ کھانے والی لاکھوں قسم کی مخلوق کو وہ کھلا رہا ہے وہ سمندر کی مخلوق کو کھلا رہا ہے وہ زمین کے نیچے رہنے والی بلوں میں رہنے والی مخلوق کو کھلا رہا ہے پہاڑوں میں رہنے والی مخلوق کو جنگلات میں رہنے والی مخلوق کو فضا کی مخلوق کو کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ان کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے لیکن اس کے خزانے کم ہی نہیں ہوتے اور پھر انسان کو تو اللہ نے یہ اختیار دیا یہ عقل دی یہ جمع کر سکتا ہے سالور کا غلہ جمع کر سکتا ہے ہمیں اللہ نے یہ عقل دی کیسے جمع کریں گے اللہ سال کیا کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انسان کو تو ذخیرہ اندوزی کی عقل بھی ہے بڑے بڑے سٹور باد ساتھی بتا رہے تھے اندرون سندھ کے بڑے بڑے ساہوکار ہیں ہر جگہ ہیں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا لیکن مجھے سندھ کے ساتھی نے بات بتائی کہ زمین دوز اتنے بڑے بڑے اسٹور بنا رکھے ہیں کہ ٹرک اور ٹرالے اندر جاتے اور غائب ہو جاتے ہیں ذخیرہ کر رہے ذخیرہ کر رہے تاکہ کل مہنگا ہو تو اور زیادہ پیسہ کمائے تو انسان کو تو اللہ نے جمع کرنے کی صلاحیت دی ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت دی لیکن حیوانوں کو تو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی آ جا کے چھوٹی سی چونٹی ہے یہ کچھ جمع کرتی ہے لیکن باقی سمندر کی مخلوق کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی مچھلیاں جمع نہیں کر سکتی اور مگر جمع نہیں کر سکتے ان کے پاس ایسے اسٹور ہے ہی نہیں اور جنگل کے شیر اور چیتے اور ہاتھی کتنی خوراک ہوگی ہاتھی ہاتھی کی خوراک کتنی ہوگی لیکن جمع نہیں کر سکتا تو اللہ پاک اس کو بھی کھلا رہے تو ساری مخلوق کو اللہ پاک کھلا رہے ہیں اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی اور یقین جانے الحمدللہ ہمارا اس بات پر یقین اور ایمان ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مخلوق زیادہ پیدا کر دے اور رزق کم پیدا کر دے خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اگر اس نے کچھ رزق میں کمی کرنی ہو تو وہ مخلوق میں بھی خود ہی کمی کر دیتا ہے اس کا ایک نظام ہے اس کا ایک نظام ہے اس نظام کے مطابق اس دنیا کو چلاتا ہے ایک تو ہے نا ہمارا خاندانی منصوبہ بندی کا نظام اور ایک ہے اللہ کا خاندانی منصوبہ بندی کا نظام اس کا اپنے ایک نظام ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک زمانے میں گھوڑا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا ہر جگہ گھوڑا آنے جانے کے لیے سواری کے طور پر جہاں آپ ٹیکسی اور بسیں اور ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز استعمال کر رہے ہیں وہاں پر بھی گھوڑا ہی استعمال ہوتا تھا ڈاک کے لیے لانے لے لی جانے کے لیے گھوڑا اور پیغام پہنچانے کے لیے گھوڑا اور جنگوں میں گھوڑا ہر جگہ گھوڑا استعمال ہوتا تھا تو کتنی گھوڑوں کی فرمانی ہوگی کہ ہر جگہ گھوڑا استعمال ہو رہا تھا اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے انسان کو عقل دے دی انسان ترقی کر گیا تو گھوڑوں کی اتنی ضرورت نہ رہی جتنی ضرورت پہلے تھی اتنی ضرورت نہ رہی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا تو ہر گلی پوچھے کے اندر گھوڑے ہی گھوڑے ہمیں نظر آتے اس لیے کہ گھوڑا بےکار ہو گیا گھوڑے کی اب ضرورت رہی نہیں نہ سفر کے لیے نہ ڈاک کے لیے نہ جنگوں کے لیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیا گاؤں اور کیا شہر ہر جگہ گھوڑے گھوڑے ہوتے لیکن گھوڑا تو دیکھنے کو نہیں ملتا خوشی پر پابندی ہے گائے ضبع کرنے پر پابندی ہے معاذ اللہ وہ اسے اپنا دیوتا سمجھتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں ڈبلو تو وہاں گائے ضبع کرنے پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں جنگیں ہو جاتی ہیں اور یہاں ہم مسلمان اس چھوٹے سے ملک کے اندر یقیناً اس ملک کے اندر ایک دن میں ہزاروں گائے کٹتی ہوں گی ہزاروں ہر جگہ گائے کھائی جا رہی ہے لوگ کھا رہے ہیں شوق سے گوشت اور وہاں گائے پر پابندی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان سے تو گائے کا نام و نشان مٹ جاتا اس لیے کہ لوگ کھاتے گائے ہیں اور وہاں پر گائے اس طریقے سے عام ہو جاتی جیسے کیڑے مکوڑے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس اللہ کا ایک نظام ہے اس کے مطابق وہ کسی چیز کی پیداوار میں کمی کر دیتا ہے اور کسی چیز کی پیداوار میں اضافہ کر دیتا ہے خود وہ کنٹرول کیے ہوئے تو اس کے خزانے بے شمار ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوق زیادہ پیدا کرے اور رزق کم پیدا کرے آج بھی غذائی قلت کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ غلہ کم پیدا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک ایک انسان نے لاکھوں انسانوں کے رزق پر قبضہ کیا ہوا ہے ظاہر اندوزی کرنے والے اور پھر ایسے ممالک بھی ہیں یہ سنگ دل مغربی ممالک جو پوری انسانیت کو بھوک سے تڑپتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان میں غلہ تقسیم نہیں کر سکتے لاکھوں ٹن غلہ ایسا ہے جو سمندر میں ڈال کر ضائع کر دیا جاتا ہے بعض بڑی بڑی کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے اونچا رکھنے کے لیے چیزوں کو ضائع تو کر دیتے ہیں لیکن قیمت کم کر کے لوگوں میں چلاتے نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے رزق کم پیدا کیا اور انسان زیادہ پیدا کیے اس مالک نے سارے انسانوں کی ضروریات کو پیدا کیا ہوا ہے لیکن انسان بڑا بخین ہے یہ دوسروں کی روزی پر قبضہ جما لیتا ہے تو فرمایا کہ بل یاداہ مبسو تطان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ یون کی شاخ وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے دونوں ہاتھ اس لیے کہے اس لیے کہ جو بڑے سخی ہوتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں دونوں ہاتھ بھر بھر کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے وہ دے رہا ہے ایک حدیث ہے شیخین میں حضرت شیخین نے نقل کی حضرت بحرارہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں خرچ کرنا ان میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض کا غریب ہونا یا فقیر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سخی نہیں ہے معذ اللہ اللہ جباد نہیں ہے یا اللہ اس لیے اس کو نہیں دیتا کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی ہم نے سن لیا کہ اللہ بڑا جواد ہے اس کے خزانے بے پناہ ہیں تو میں نے کہا اچھا اللہ اگر تو واقعی جواد ہے تو مجھے ایک بنگلہ ہی دے دے ایک بنگلہ دے, دے دے تیرے خزانے میں کیا کمی ہوتی ہے اللہ تو اگر واقعی جواد ہے تو مجھے اتنی ساری گاڑیاں دے دے اور میرا بھی بینک بیلنس اتنا ہو جائے اور فلاں کی فیکٹری ہے فلاں کی فیکٹری ہے دو چار میری بھی ہو جائے تاکہ میں سمجھ تو سکوں کہ واقعی تو جباد ہے تو ہم تو معاذ اللہ ایسی سوچ رکھتے ہیں نا کہ یہ کہ اگر اللہ جب واد ہے تو مجھے بھی پھر بہت بڑا سیٹ بنا دے تو کسی کو سرے غریب رکھا کسی کو امیر بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا کسی کو غنی بنا دیا کیوں اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے رس کلی عباد ہی اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا